وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فمن أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّ وَرَشَدًا اور یہ کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم و کافر پس جن لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا انہوں نے راہِ ہدایت کو اپنا لیا جنہوں نے اپنی قوم کے افراد کے بارے میں دوبارہ یہ بات کہی کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہو گئے ہیں اور بعض اب تک جادہ اسلام سے دور ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے پس جن لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اپنی گردن اللہ کے لیے جھکا دی ہے وہ سراہ حق پر گامزن ہو گئے ہیں جو انہیں جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچا دے گا اور جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے جس طرح کافر انسان جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے